جانو خاطر تو جا چاہ جاتی ہو کیا منسفر باجو محات ویراجر کیا دلی وشپو فری چا جاؤ نہ آپ چاہے مند معاف سن ہو تو بجن دار مندر نے باجو محتم مندما حسن اور سبا پنجواسا کان رہیاتیام جو تم راج روم داج متو راج دار فجرت سر دماندر سبا پنج سب دلہ پمن کی دہنی چلشا اور فجر یا چمند سباؤ کو نبا جماعت امازت راضی جماعت بہ دے شد اللہ امن کی عہد اللہ اللہ, اللہ حفاظت اللہ اللہ حفاظت عد دا امن داخل شاغا حفاظت عہد امن دلہ کی شد اللہ, دا داخل شد اللہ کی سن کے جماعت طرفہ و سوا پراطفر اللہ بھی ذمت کوئی اخبار خبر رفمانات خیالت فراغا خیال تھا خیال ال کو تاث بخار تھا وباحت ڈالا کی مما کبھی تھا مر سبھی خیالت کاف ڈالنا اللہ کی عودی کی مقصد تہذیب بادمی اساد مسلطہ جیسے قرآن کی طرح سے ڈر شی بری اور بہت بر مقصد ضرر تہذیب شادم اصاد کی داخل شو سو دا عمل امن ماتی رات فر اللہ فضمتی لاتفر اللہ علامت اللہ کی یادے مقصد تاہضی دے پو خیران سباؤ کدے داخر چاہ کے سبب مان دو پا تو اللہ داس خیال تو کوئی دالا صاحب ماتور دہ داد کے منورا چراج سبب دخر فرام در فار چسلمانا دے تمام کی امن طاللہ کے نقصان رانولی پتر کو سراسرا متعدد مسافر ہو گوریشی مسافر دی محلے والا حل مسافر ہو جا گوریشی مسافر نہ لیے نہ محلے والا دو دن جماعت کی دن جماعت کیجیے محلے کو سی کے لاکھ